معجم کبیر حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاسی ٹو ڈبل ایٹ سیون فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا درود پاک پڑھنا جنت کی طرف لے جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ع وبارک وسلم وتی چند کے ناظرین مرنے کے بعد آلہ برزخ ہوتا ہے جس کو عام طور پر قبر کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر مرنے والے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے ورنہ یاد رکھیے کہ سمندر میں ڈوب گیا مچھلیاں کھا گئیں شیر نے کھا لیا وہی اس کی قبر یہ برسک کے معاملات ہیں تو قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے کڑھا قبر کو جنت کے باغ بنانے والے جو اعمال ہیں اس میں ایک عمل ہے رات میں نماز پڑھنا رات کو بندہ مومن رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے نوافل پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے سلات العل پڑتا ہے نماز توبہ پڑھتا ہے تو رات کی نماز قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے رات کی نماز قبر کو روشن کرتی ہے رات کی نماز قبر کو جنت کا باغ بناتی ہے شعب المان حضرت سینا عبائد اللہ بن احمد رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شیخ کو فرماتے ہوئے سنا حضرت سینا ابو حضر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میں تم پر مہربان ہوں تم قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے دن میں روزے رکھو والے دن کی تنگی کے خوف سے بچنے کے لیے سدکاؤ خیرات کرو اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میں تم پر مہربان ہوں حضرت سینا ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں کہ قبر کی وحشت اب قبر کے اندر نہ پھول پھلواری نہ گھر والے نہ دوست احباب نہ محل ماریاں نہ جائیداد نہ کوئی جاننے والا وہ تو عمل ہوگا اور ارا حضرت نے کس طرح سمجھایا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے کس طرح یاد کر نمازوں کے ذریعے سے روزوں کے ذریعے سے اس کی فرما برداری کر کے تلاوت کر کے ذکر و اذکار کر کے درود و سلام پڑھ کے صدقہ و خیرات کر کے نیکی کی دعوت دے کر اولاد کی دینی تربیت کر کے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے کون سی سات اندھیرا گھر اور اکیلی جان تو اکیلا ہوگا دم کھٹ رہا ہوگا دم گٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے تو قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز شرح صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شاف عئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ہم نے پانچ چیزوں کو پانچ میں پایا گناوں کے علاج کو نماز چاشت میں پایا قبروں کی روشنی کو نماز تحجد میں پایا منکر نقیر کے جوابات کو منکر نقیر کے جوابات کو تلاوت قرآن پاک میں پایا پل سیراج سے سلامت گزرنے کو روزہ اور صدقہ اور خیرات میں پایا حشر میں سایہ عرش پانے کو گوشہ نشینی میں پایا اللہ اکبر یہ بزرگ کتنے پیارے مدنی پھول دے رہے ہمیں جو یہ چاہتا ہے اس کے گناہوں کا علاج ہو جائے وہ نماز چاشت پڑا کرے فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بیس منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے گی کبرا سے پہلے پہلے نسف نہار شریف جب سورج سر پر آتا ہے وہ عام طور پر اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ وقت جو ہے اس کے اندر اشراق اور چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو حضرت سیدنا شکیق بلخی رحمتہ اللہ تعالی فرمارے کہ گناہوں کے علاج کو ہم نے نمازیں چاشت میں پایا مدنی نامات میں امیر اللہ سنت نے ہمیں نماز چاشت کی توجہ دلائی تو نماز چاشت پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ عز گناہوں کا علاج ہو جائے گا قبروں کی روشنی کو نماز تحجد میں پایا جو یہ چاہے کہ اس کی قبر میں روشنی ہو جائے قبر کے اندر کوئی دنیاوی لائٹ تو نہیں ہوگی امال کی روشنی ہوگی اور نماز تحجد یہ وہ نیکی ہے یہ وہ عمل ہے جو اندھیری قبر کو روشن کر دیتا ہے تحجد کی نماز یاد رکھیے عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد پڑی جاتی ہے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ چاہے ایک منٹ کے لیے بھی سو گئے اٹھ کر اب جو آپ نوافل پڑھیں گے یہ تحجد ہے اور اس کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں تحجد نصیب فرما اسلامی بہنوں کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ طلوع فجر سے چند منٹ پہلے اٹھیں اور وضو وغیرہ کر کے تحجد پڑھیں اور ان کے لیے افضل ہے کہ فجر کو اول وقت میں پڑھیں اور پھر اول وقت فجر پڑھ لیں اسلامی بھائیوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی جب تک کوئی شرعی ازر نہ ہو تو تحجد کی نماز جو ہے یہ قبر کو روشن کرتی قبر میں لائٹ کا سبب بنتی ہے قبر کے جو ممتعین فرشتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر منکر اور نکیر یعنی اجنبی اور وحشت ناک اس طرح کی شکلیں پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی قبر کے اندر یہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں ان کی آنکھیں دیگ کی طرح بڑی بڑی ہوتی بال زمین تک لٹک رہے ہوتے ہیں اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور کور کے سوالات کرتے ہیں مرربو مَا کا ماں دینوں کا ماں کن تقول فِي حق کی حاضر رجول تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور پیارے آقا علی صلات و وسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو حضرت سیدنا شقیق بلقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ منکر نقیر کے جو قبر کے اندر ممتحن فرشتے ہیں ان کے جوابات کو ہم نے تلاوت قرآن میں پایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا انشاءاللہ وہ منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائے گا سبحان اللہ تلاوت قرآن اللہ کرے ہمیں اس کا شوق نصیب ہو جائے ہم عاشق قرآن بن جائیں نماز پڑھیں اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی تلاوت کا اہتمام کریں نماز فجر کے بعد اگر گیارہ دفعہ قل کل ح شریف سورہ اخلاص پوری پڑھیں گیارہ دفعہ تو سارا دن شیطان ہم سے گناہ نہیں کرا سکے گا دیکھیں قرآن کی کتنی پیاری فضیلت ہے قرآن کا ایک حرف تلاوت کیا جائے دس نیکیاں ملتی سورہ ملک پڑی جائے رات میں تو یہ سورہ ملک آزادی قبر سے بچاتی سبحان اللہ سورہ تکاثر اللہ کو متقاصر ضرور المقابر یہ ایک ہزار آیتوں کے برابر ہے سورہ اخلاص تین بار پڑے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے آیت القرسی پڑھیں سوتے وقت انشاءاللہ شیطان اللہ سے بچیں گے آپ کا گھر چور سے محفوظ ہو جائے گا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آب ان رسول آخر تک یہ دو آیتیں اگر رات میں پڑیں گے سرحان اللہ یہ دو آیتیں اس کو کفایت کریں گی رات کے وقت اگر اور بھی کوئی نیکی وہ نہ کر سکا تو یہ دو آیتیں اس کو کفایت کریں گی سبحان اللہ تو منکر نقیر کے جوابات کو تلاوت قرآن میں پایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا منکر نقیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالی اپنے کرم سے اسے کامیابی اپا فرمائے گا اور یہ بزرگ حضرت سعیدنا شقیق بلخی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرما رہے کہ پل سیراج سے گزرنے کو ہم نے پایا روزہ رکھنے میں اور صدقہ و خیرات کرنے پل سراج جہنم کے اوپر قائم ہے اور جو اس سے گزرنے میں کامیاب ہوگا وہی وہ جنت میں جائے گا پندرہ ہزار سال کا راستہ اللہ پر گوپ اندھیرا بال سے باریک تلوار سے تیز گزرنا سب نے کوئی چمکتی بجلی کی طرح کوئی ہوا کے جھونکے کی مانند کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح کوئی دوڑتے ہوئے اونٹ کی طرح کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح کوئی چلتے ہوئے انسان کی طرح کوئی گھسٹ گھسٹ کر اور بہت سارے بد نصیب جہنم میں کٹ کے گر جائیں گے تو بس تک اللہ تو پل سراج سے سلامتی کے ساتھ جو گزریں گے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں اللہ ہمیں نصیب کرے ہم رمضان کے فرض روزے بھی رکھیں اس کے علاوہ بھی روزے رکھا کریں پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے پل راج سے گزرنے کو یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ روزے میں پایا اور صدقہ و خیرات میں پایا صدقہ و خیرات کرنے والا پل سراج سے سلامتی کے ساتھ گزرنے میں کامیاب ہو جائے گا زکات فرض ہے تو دے اس کا حساب کتاب لگا کر صدقہ و خیرات دیتے رہیں مسجد بنانے میں اپنی رقم خرچ کریں دین کی اشاعت کے لیے رقم خرچ کریں غریبوں کی مدد کریں ماں باپ پر خرچ کریں اولاد پر خرچ کریں بہن بھائیوں پر خرچ کریں پڑوسیوں پر خرچ کریں مریضوں کا علاج کروائیں طلبہ کو دینی کتابیں لے کر دیں جہاں قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے یا ناظرہ پڑا جا رہا ہے مدنی منع پڑھ رہے ہیں یا مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں ان پر خرچ کریں یہ صدقہ و خیرات پل سراج سلامتی کے ساتھ گزار دے گا اللہ کے رہنما حشر میں سایہ عرش پانے کو گوشہ نشینی میں پایا تو نماز تحجد قبر کی روشنی کا سبب ہے اور تلاوت قرآن منکر نقیر کے جوابات میں کامیاب ہونے کا سبب ہے تو اللہ کرے ہم تحجد گزار بن جائیں تحجد کی نماز پڑھا کریں تحجد پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے روز تحجد پڑھنے والوں کو بلا حساب کتاب داخل جنت کر دیا جائے گا سدا آئے گی وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے حالانکہ اور لوگ سو رہے ہوتے تھے تو تھوڑے لوگ اٹھیں گے اور تحجد پڑھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی تحجد گزاروں میں شامل فرمائے ارشاد ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ ان کو جنت میں بھیجنے کے بعد پھر دیگر کا حساب کتاب شروع ہوگا تو نماز تحج پڑھنا قبر میں روشنی کا سبب بھی ہے اور جنت میں بے حساب داخلے کا سبب بھی ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے اونچے اونچے محلے جس کا باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جاتا ہے ایک دیہاتی نے اٹھ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل اونچے اونچے جنت کے کس کے لیے فرمایا اس کے لیے جو نرم گفتگو کرے کھانا کھلائے متواتر روزے رکھے رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ پر رحمت فرمائے ہمیں گناہوں بری زندگی سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق فرمائے کہ ہماری خبر جنت کا باغ بن جائے آمین بجاہد النبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم